بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سلام یس الوناق علانفال وہ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں پل انفال اللّہ و رسول کہہ دیجیے کہ یہ غنیمتیں اللہ کے لیے ہیں اور رسول کے لیے فتح اللہ پس اللہ سے ڈرو وہ اصل الوداع تبینی کم اور اپنے آپس کے تعلقات درست کر باقی اللہ و رسولہ اور اللہ اور اس کے اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی ان کم تمنین اگر تم ممن ہو غنیمتیں وہ مال جو جہاد کے نتیجے میں لڑائی کے نتیجے میں کافروں کا مسلمانوں کو ملتا ہے وہ غنیمتیں ہیں تو اللہ ہاں اللہ اور اس کے رسول کے لیے غنیمتیں ہیں لہٰذا اس پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم چلے گا ان کے قانون کے مطابق وہ تقسیم ہوگی اپنے درمیان والی حالت کی اصلاح کرواطی اللہ و رسول کی اطاعت کرو ان تم مبمن ہو انہی نہ ادا دُا جلت علوب یقیناً مؤمن تو صرف اور صرف وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں وہ اداۃلیم آیات ہو اور جب ان پر اس کی آیات پڑی جاتی ہیں زیادت ہم ایمانات تو آیات ان ممنوں کو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں وہ اللہ کے اور وہ اپنے رب پر توقل کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کی آیات سننے کے بعد مومنوں کا توقل بڑھ جاتا ہے ایمان بڑھ جاتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے اللہ دین یقیم الصلاۃ عما رسکنامفقون وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس چیز میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے یونفون وہ خرچ کرتے ہیں ابلا کا حملان حقہ یہی لوگ پکے سچے مومن ہیں لہم دراجات ان کے لیے دراجات ہیں ان کے رب کے ہاں موفرتن اور مغفرت ہے رسبن کریم اور باعزت رزق ہے کما اخراجہ کا ابو کا بلحق جیسے تجھے تیرے رب نے گھر سے حق کے ساتھ نکالا تھا وہ ان نفری قمن اللہ کار حالانکہ یقینا مبمنوں کی ایک جماعت تو ناپسند کرنے والی وہ تجھ سے حق کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں وہ چلائے جاتے ہیں موت کی طرف ہانکے جاتے ہیں موت کی طرف بہم حالانکہ وہ دیکھ رہے ہیں يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدُ أَنَّهَا لَكُمْ اور جب اللہ نے تمہیں وعدہ دیا یہ جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارے لیے ہے یہ دو گروہ تھے ایک ابو سفیان کا کافلہ جو سامان تجارت لے کے جا رہا تھا اور دوسرا ابو جہل کا لشکر وہ تو غیر اداب شوکتی تکون کم اور تم چاہتے تھے کہ جو کیل کانٹے کے بغیر یعنی اسلحے کے بغیر ہے وہ تمہارے لیے ہو وہید اللہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا ایوحق الحق وکلیماتی ہی کے حق کو ثابت کر دے اپنے کلیمات کے ساتھ ویکتا آدابر الکافرین اور کافروں کی جڑ کاٹ دے لیوحق الحقہ واقعلا ولوکر حل مجرمون تاکہ حق ثابت ہو جائے اور باطل جھوٹا ہو جائے تاکہ اللہ تعالی حق کو ثابت کر دے اور باطل کو جھوٹا کر دے و مجرم ناپسند ہی کریں جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری مدد کی کہ میں ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کے پیچھے والے ہیں وہ ما جعل اللہ الا بشرا لكم فما جعله الله الا بشرا ليتطمئن بُشْرَ به قلوبكم اور اس کو اللہ نے صرف خوشخبری ہی بنایا تاکہ تمہارے لیے تمہارے دل اس کے ساتھ مطمئن ہو جائیں ومن نصر الا من عند الله اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے ان الله عزیز حکیم یقینا اللہ تعالی خوب غالب کمال حکمت والا ہے جب تم پر اونگ تاری کر رہا تھا جب وہ تم پر اپنی طرف سے امن والی اونگ تاریخ کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے اس نے پانی نازل کی یا بارش نازل کی تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی کو دور کر دے اور تمہارے دلوں پر مضبوط گرہ باندھ دے اور اس کے ساتھ تمہارے قدموں کو مضبوط کرے جما دے جب کا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا انی معکم۔ کہ یقینا میں تمہارے ساتھ ہوں پر سب بھی دینا بس پختہ رکھو ثابت قدم رکھو ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے قلوب دینا کافر گا قریب میں ان لوگوں کے دلوں میں دوں گا جنہوں نے کفر کیا فضری بو فوقل آناپ تم مارو گردنوں پر وزری بو منہم کلّن اور مارو ان کے ہر پورے پر لالی کبھی اللہ شاخ اللہ و یہ اس وجہ سے کہ اللہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی اور میں یو شاخ اللہ اللہ شدید ہوں اور جو مخالفت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی تو یقیناً اللہ تعالی سخت انجام والا ہے وعلیکم السلام لالکم فضوق یہ تم اس کو چکھو ان کافری نا آزاب اور یقینا کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے یادینہ آمنقی تم الدین فلاح اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم ان لوگوں سے ملو جنہوں نے کفر کیا تو تم ان کی طرف پیٹھیں نہ پھیروفن گروہ لڑائی لشکر کی صورت میں اے ایمان جب تم ان لوگوں سے ملو جنہوں نے کفر کیا ایک لشکر کی صورت میں تو ان کی طرف پیٹھیں نہ پھیرو وای یوللیہم یومئذ دبرہ اور جو شخص ان کی طرف اس دن اپنی پیٹھ پھیرے گا الا متحرفا للقتال او متحجزا الى فئا مگر جو شخص لڑائی کے لیے جنگ کے لیے چال جنگی چال چلنے والا ہو او متحر زن علاقے آ یا کسی ایک گروہ کی طرف جماعت کی طرف جگہ لینے والا ہو یا متحرفا فن لڑائی کے لیے پینترا بدلنے والا ہو او متحر زن علاقے آ یا کسی جماعت کی طرف جگہ لینے والا ہو یعنی کمک کسی دوسرے ٹولی کو کمک دینے کے لیے ایک گروہ سے نکل کر دوسرے گروہ میں جائے یہ تو ٹھیک ہے وگرنا جو اس کے علاوہ کوئی اور یعنی کہ طریقے سے جہاد سے پیچھے ہٹے گا فقد بغضب من اللہ وہ اللہ کے غصے کے ساتھ لوٹا وہ جہنم اور اس کا ٹکانا جہنم ہے وہ بےسل مشیر اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے فلم تخت الوہ کن اللہ تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا ہے وبا رمعتا ولا کن اللہ رما اور جب آپ نے پھینکا تو اس وقت آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا ولیمنی تاکہ مومنوں کو وہ انعام عطا کرے اپنی طرف سے اچھا انعام ان اللہ سمی ان یقین اللہ تعالی سننے والا خوب سننے والا اور بہت جاننے والا تو یہاں پہ کچھ لوگ یہ عقیدہ وحدت الوجود کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی نبی اصلاط اسلام نے جب پھینکا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا ہے تو لیکن بات ثابت نہیں ہوتی کیونکہ جو انسان ہے پھینکنے والا کوئی بھی اس کا تو کام ہے کہ وہ زور لگا کے اور ایک چیز کو پھینک دے تیر انہوں نے پھینکا چلایا تو پھر ان کا کام ہے کہ کمان میں اس کو رکھ کے اور چھوڑ دے باقی اس کو ہدف تک پہنچانا اور صحیح نشانے پر لگانا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے جس طرح اللہ نے کہا ہے کہ تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ انہیں اللہ نے قتل کیا ہے تو اب قتل کرنے والا جو انسان ہے اس کے بس میں کیا ہے فائر کر دینا بس لیکن اس کو قتل کرنا جس کو فائر لگایا اس کو موت دینا یہ اللہ کا کام ہے یعنی کہ تمہارے مارنے کی وجہ سے وہ نہیں مرے مرے وہ اللہ کے مارنے کی وجہ سے ہیں ہاں اللہ نے تمہیں ایک سبب بنا دیا ہے ظاہری اور کچھ نہیں ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوْحِنُوا قَيْدِ کافرین یہ اور یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے اِن تَسْتَفْتِعُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ اگر تم فیصلہ چاہو تو یقیناً تمہارے پاس فیصلہ آ چکا وَإِن تَنْتَهُوا اور اگر تم باز آ جاؤ رک جاؤ فَهُوَ خِیرٌ لَكُمْ تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے وہ انتعود اور اگر تم کفر میں لوٹو گے تو ہم بھی لڑائی کے لیے لوٹیں گے ولنتگنی تکمشم والوں کا سورت اور تمہیں تمہاری جماعت کچھ فائدہ نہ دے گی اگرچہ وہ بڑھ جائے جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اللہ تل عَنْهُ اور اس سے رو گردانی نہ کرو وَأَنْتُمْ ان تم تسماون تم سن رہے ہو و دینا کالو سمے نہ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ سنتے نہیں ان شر الدواب بعند الله السمل بقم الذين لا يعقلون تمام جانوروں سے میں سے برے اللہ کے نزدیک وہ گنگ بہرے اور گنگے ہیں جو سمجھتے نہیں ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم اور اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو انہیں ضرور سنوا دیتا ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون اور اگر وہ انہیں سنوا دیتا تو وہ منہ پھیر جاتے اس حال میں کہ وہ اعتراض کرنے والے ہوتے یا ایہ اللذین آمنو استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما يبيكم اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت قبول کرو جب وہ تمہیں اس چیز کی دعوت دیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے وعلموا اور یاد رکھو جان رکھو ان اللہ یعلو بین المرء وقلبه کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے و انه الیہ تحشرون اور یقینا تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے وتقوا فتنت لا تصيبن الذين ظلموا منکم خاصا اور اس فتنے سے بچ جاؤ جو لازما ان لوگوں کو خاص طور پر پہنچے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا وعلموا اور جان لو اللہ شدید العقاب کہ یقیناً اللہ تعالی سخت عذاب والا سخت پکڑ والا ہے وَذْكُرُوا إِذْكَ أَنْتُمْ قَلِيلُمْ مُسْتَعَفُونَ فِي الْأَرْغُ اور وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے تھے زمین میں کمزور تھے تَخَافُونَ أَيَّ تَخَطَّفَكُمُ الْنَّاسِ تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تم کو اچک نہ لیں فَآوَاكُمْ اس نے تم کو جگہ دی و ایادہ کم بھی ہی اور اپنی مدد کے ساتھ تمہاری تائید کی و رازا من کم مینت یہ اور تم کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا تاکہ تم شکر ادا کرو یا ایو اللہ دینا آمن لوگوں جو ایمان لائے ہو لا لاتون اللہ و نہ تم خیانت کرو اللہ سے اور اس کے رسول سے و تخون اماناتی اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو تَعْلَمُونَ تم جانتے ہوا ہو جَانْ اجر عَظِيمٌ اور اللہ ہی کے پاس بہت بڑا عجر ہے فرقانہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم اللہ تعالی سے ڈرو اللہ کا تقوع اختیار کرو تو وہ تمہارے لیے فرق کرنے والا ملکہ بنا دے گا وہ یوکفر ان کم اور تم سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا وہ یا پھر لک عمر تم کو بخش دے گا اللہ ذوالیم اور اللہ تعالی فضل بہت بڑے فضل والا ہے مال اور اولاد آزمائش ہیں فتنہ ہے تو بندہ مال اور اولاد کی وجہ سے بس اوقات اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ حکم و دلّیہ نافربانیاں کر لیتا ہے اولاد کی وجہ سے مال میں بندہ کجوسی کرتا ہے خرچ نہیں کرتا دبا کے رکھتا ہے اللہ کے راستے میں نہیں دیتا کہ اولاد کے کام آئے گا اولاد کی خاطر بندہ بس اوقات غلط ذرائع سے بھی مال کما لیتا ہے تو یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے اللہ نے مال بھی دیا ہے اولاد بھی دی ہے اب اولاد ہونے کے باوجود اس مال کو اللہ کے راستے میں کھل کر کون خرچ کرتا ہے دنیا کے اندر اپنا اکاؤنٹ کون کرتا ہے اور آخرت کے لیے کون جمع کرتا ہے یہ ایک بہت بڑی آزمائش بن جاتی ہے اس وقت جب اللہ نے بندے کو مال بھی دیا ہو اولاد بھی دی اس لیے کیا کہ یہ تو آزمائش ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کون کیا کرتا ہے تو یہ آج کل لوگوں کو بڑی پریشانی ہے کہ جی فلاں یہ کہتا ہے فلاں یہ کہتا ہے فلاں یہ کہتا ہے مولوی پتہ نہیں کیا کیا کہتے جاتے ہیں پتہ نہیں سچائی میں سے کون سا ہے ہم کس پر کس طرف جائیں تو اس کا اللہ نے جواب دیا ہے کہ یا ایدین آمن تک اللہ یا اللہ کم فرقانہ کہ اے اہل ایمان اگر تم اللہ تعالی سے ڈر جاؤ تو اللہ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا ملکہ اللہ تمہیں دے دے گا اور یہ تمیز تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی شرط یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ جو اللہ سے ڈرنے والا بن گیا متقی پرہیزگار ہو گیا تو اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا کوئی مشکل نہیں رہے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے یم کرو بھی کلینہ کا اور جب تیرے بارے میں کافر لوگ تدبیر کر رہے تھے منصوبے بنا رہے تھے نکال دے و یم کرونا اور وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے وہ کر اللہ اور اللہ تعالی بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا اللہ خیر الما اور اللہ تعالی خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ واذا تتلى عليهم اياتنا اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں قالوا وہ کہتے ہیں قد سمعنا ہم نے سن لیا لو نشاء لقلنا مثل هذا اگر ہم چاہے تو ہم بھی اسی طرح کی بات کہلیں لیں۔ ان هذا الا اساطير یہ تو صرف اور صرف پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں فرضی کہانیاں ہیں۔ وَإِذْ قَالُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُ عِندِكِ اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر ہم پر آسمانوں سے پتھر برسا ابینا بے اداب علیم یا ہم پر دردناک آداب لے آدان تفیح اور اللہ تعالی ان کو اس وقت آداب دینے والا نہیں ہے جب آپ ان میں موجود ہوں, وما اللہم ہوں وہم يستغفرون اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا ہے جب وہ بخش طلب کر رہے ہوں استغفار کر رہے ہوں وما اللہ اللہ اور انہیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے وہ کہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں ماں کان اولیا الا اس کے متولی نہیں ہیں ان اولیاؤہو اللہ المتقون اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں ولیکن اکثرہم لا یعلمون لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے وما کانا صالاتہم عند البیت اللہ مکاہم و تصدیع اور ان کی نماز اس گھر کے پاس سوائے سیٹی اور تالی کے کچھ نہیں، فضوق العذاب بما کم تم تکفرون پس تم عذاب چکھو اس وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَسُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے والوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے فَسَرْ يُنفِقُونَهَا ان قریب وہ اسے خرچ کریں گے اللہ کے راستے سے روکنے کے لئے ثم تكون عليهم حسرات پھر وہ ان پر حسرت ہوگی ثم يغلبون پھر وہ مغلوب کیے جائیں گے والذین كفروا الى جهنم يحشرون اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جہنم میں اکٹھے کیے جائیں گے ليميز اللہ الخبيث من الطيب تاکہ اللہ تعالی خبیث کو طیب سے جدا کر دے ويجعل الخبيث بعده على بعضم اور اللہ تعالی خبیث کو ایک دوسرے پر کر دے فَيَرْكُمَهُ جَمِعَا پھر اس سب کو جمع کرے فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّم تو اس کو ڈال دے جہنم میں اولائکہم الخاسرون یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں قُلِلَّذِينَ كَفَرُ کہہ دیجئے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اگر وہ باز آ جائیں یو غفر ما قد سلق تو جو کچھ پہلے گزر چکا ہے وہ ان کو معاف کر دیا جائے گا وہ اور اگر وہ لوٹیں دوبارہ ایسا کام کریں تو بدت سنت الا تو پہلے لوگوں کا طریقہ گزر ہی چکا ہے یعنی پہلے جس طرح لوگوں پر عذاب آیا ان پر بھی آ سکتا ہے وہ قاتل سے کتاب کرو حتہ اللہ تکونا فتنا حتہ کے کوئی فتنہ نہ رہے وہ یقون دین و اور دین سب کا سب اللہ کے لیے ہو جائے ہو پس اگر وہ باز آ جائے اگر وہ باز آ جائیں فَإِنِنْتَهُو پس اگر وہ باز آ جائیں فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِیر تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس چیز کو خوب دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں وَإِنْتَوَلَّو اور اگر وہ پھر گئے فَعْلَمُوا تَجَانْ لُوْا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ یقیناً اللہ ہی تمہارا مولا ہے نعم المولا ونعم النصیر وہ اچھا مولا اچھا دوست ہے اور اچھا ہے۔ جان لو غنی خبوسین اور جان لو کہ یقیناً تم غنیمت میں سے جو کچھ بھی حاصل کرتے ہو تو اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے رسول کے لیے قرابت داروں یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے ان کل تم آمن تم بلّاہ اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو وما انزل اللہ ابدینا یوم الفرقانی اور اس چیز پر ایمان لاتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن نازل کی جس دن حق و باطل کے درمیان فرق کیا گیا یوم الفرقان سے مراد بدر کا دن ہے گوزوئے بدر کا دن جس دن دو جماعتیں ٹکرائیں وہ اللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اذ انتم بالعدوات الدنيا وهم بالعدوات القصوى جب تم قریب والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر ورقم اسفل منکم اور قافلات تم سے نیچے کی طرف تھا ولو توعدتم لخرفتم في الميعاد پس اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو ضرور مقرر وقت کے بارے میں آگے پیچھے ہو جاتے والا قل اللہ امرن کانا مفعولا لیکن تاکہ اللہ تعالی اس کام کو پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا لیہلی ک منہل ک عن بینا ویحیا منحی عن بینا تاکہ جو ہلاک ہو واضح دریل سے ہلاک ہو اور جو زندہ رہے واضح دریل سے زندہ رہے وإن الله على سميع عليم اور یقینا اللہ تعالی خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا جب اللہ تجھے تیرے خواب میں دکھا رہا تھا کہ وہ تھوڑے ہیں ولو آراکہم کثیرا اور اگر وہ تجھ کو دکھاتا زیادہ کر کے یعنی کہ یہ تجھے دکھاتا کہ وہ زیادہ تعداد میں ہیں لفشلتم تو تم ہمت ہار جاتے پھسل جاتے والا تنازع تم فل امر اور تم معاملے میں جھگڑا کرتے تنازع کرتے ولكن اللہ سلم لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا انہو یقیناً وہ سینوں والی باتوں کو خوب جاننے والا ہے وہ اد یوری کو جب وہ تمہیں جس وقت تم مقابل ہوئے ان کو تمہاری آنکھوں میں تھوڑے دکھا رہا تھا فی <آئیونِهِم> اور تم کو ان کی میں تھوڑا کر رہا تھا اللہ, کانا تاکہ اللہ وہ کام کر دے جو کہ کیا جانے والا ہے اللہ امور اور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے معاملات یعنی کہ مسلمانوں کو نظر آ رہا تھا کہ کافر تھوڑے ہیں اور کافروں کو اللہ تعالی دکھا رہا تھا کہ مسلمان تھوڑے ہیں تاکہ ہر گرو دوسرے گرو کو اپنے سے کم سمجھ کے اس کے اوپر اچھی طرح سے ہم کریں تاکہ حق اور باتیں وعدے ہو جائے لوگوں کے سامنے